کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اس میں شامل ہوں اپنے مشاہدات کا جو ہے وہ ہم سے ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ٹھیک ہے اگر کوئی بہت ہی مشکل ہے اور لغت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نام یقینا تو کوشش کریں کہ اس پروگرام میں جو شرعی مسائل ہیں جو آپ کی الجھنیں ہیں اور اگر کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں ہے تو اس کالر کو آنے دن جس طرح سینکڑوں ہزاروں فونز ہمیں آتے ہیں تو ہم کالز ملاتے رہتے ہیں ملتی نہیں ہیں ان لوگوں کو اگر ایسا موقع دینا چاہیں تو ضرور دیجئے تو کوشش کریں کہ یہ ناموں کا پروگرام مت بنائے کتاب مل جاتی ہے اس میں سے نام دیکھ لیا کرے اور شامل کرتے ہیں کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں ارشد حسین بول رہا ہوں کینیڈا سے جی ارشد صاحب سب کو السلام علیکم اور رمضان بہت بہت مبارک وعلیکم السلام جی ارشد صاحب آ, جی جی میرا سوال یہ ہے کہ زکات کے سلسلے میں ہے کہ میرے دوست ہے جو زکات کسی ایسے شخص کو دینا چاہ رہے جن کے جن کے ہسبینڈ ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اچھا اور ان کے دو بچے ہیں جو اور وہ کام نہیں کرتی ہے اچھا اور ان کا اپنا گھر ہے جو اپنے مطلب ماں باپ کے اس سے ملا ہے اچھا ان خاتون گورمنٹ سے تھوڑی کچھ مدد ملتی ہے تو ایسے شخص کو زکاط دے سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے بالکل اور اور ایک ایک سوال یہ ہے کہ جی میں کام میں آفس آورز میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں تو میں یوزلی ظہر کی نماز جیسے گھر پر آ کر گھر پر آتا ہوں خضا پڑھتا ہوں اچھا تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ارشد صاحب آپ کو بالکل بتاتے ہیں اس کا شری حوالے سے کیا جواب پران سنت کی روشنی میں ہے وہ کساتے تھے جی ایک سوال تو یہ کیا تھا کہ انہوں نے گاڑی اور مکان موڈگیج پہ لیا ہے چونکہ وہ ابھی اس کی خود پیمنٹ انہوں نے کی نہیں ہے وہ خود اس کا قرضہ بھر رہے ہیں گاڑی پہ مکان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال یہ کیا کہ موحد نام ہے ان کا تو دیکھیں محیط کا معنی توحید کرنے والا اور مباحد کا معنی بھی توحید کرنے والا مگر لفظ مباحد تو استعمال ہوتا ہے محیط استعمال نہیں ہوتا یعنی مباحد اور محیط کا معنی ہوتا ہے جو عقیدہ توحید کا قائل ہو مگر آپ کو یہ بات یاد رہے کہ شیطان کو بھی علماء مباحد کہتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید میں آدم علیہ السلام کی تعظیم سے بھی انکار کیا تھا اچھا اچھا دوسرا سوال یہ بھی کیا تھا ایک بھائی نے کہ یہ جو قبر کے سوالات کیے جاتے ہیں تو کیا محمد حضرات سے بھی یعنی جو بڑی عمر کے ایجڈ ہوتے ہیں ان سے کیے جائیں گے یقیناً کئے جائیں گے جو تین سوال قبر میں کیے جائیں گے وہ ہر ایک سے کیے جائیں گے ایک سوال بھائی نے نام کے حوالے سے پوچھا تھا ایک تو یہ نام کے محمد مظہر محمد مظہر نام رکھنا صحیح ہے مظہر کا معنی کسی چیز کے ظاہر ہونے کی ظہور کی جگہ غالبان محمد کے ساتھ اس لفظ کا استعمال بہت اچھا کمبنیشن ہے نبی پاک علیہ السلام سے ہی بہت ساری چیزوں کا نعمتوں کا صدور ہوا ٹھیک آلر شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے جی میرا نام محمد عامر اقبال ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں جی عامر اقبال صاحب جی میرے دو سوال ہیں ایک زکعت کے سلسلے میں اور ایک بزو کے سلسلے میں اچھا وضو کے سلسلے میں یہ چیز معلوم کرنی ہے کہ آفس وغیرہ میں وضو کرنے کے لیے خاص کوئی جگہ تو بنی نہیں ہوتی ٹھیک واش بیسن پہ واش بیسن وغیرہ پہ وضو کرتے ہیں تو کیا یہ چیز مناسب ہے واش بیسن پہ وضو کرنا ٹھیک ہے ایک چیز اور دوسرا زکوت کے معاملے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ جو فیملی پراپرٹی ہوتی ہے جیسا ہمارے معاملے میں اے, ہمارے پاس کچھ پلاٹ ہیں جو والد صاحب کی طرف سے وراثت میں ہیں اور ایک فیملی پراپرٹی ہے جو آ, ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مل کر ہے اچھا تو وہ ابھی ہم نے روائڈ نہیں کی ابھی ہم نے بیچا نہیں ہے تو اس پر زکات کا کیا معاملہ ہوگا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السّلام میں زبر سے بات کر ہوں جی جی فرمائیے بہن کا نام ہے تو مجھے کافی لوگوں نے بولا کہ یہ نام صحیح نہیں ہے تو میں نے یعنی کہ یہ تو میرے ہمارے پیس صاحب ہیں انہوں نے رکھا تھا مجھے چھ سال بعد بچہ ملا تھا تو میں نے بس بولا تھا کہ میں اپنے بزرگوں کے ان سے پوچھ کے نام رکھوں گی ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عبد المستفیٰ نام رکھیں اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے کافی لوگوں نے بتایا کہ یہ بچے کے نام اوپر نام خیوی ہے یا صحیح نہیں ہے مجھے پلیز آپ پانچ منٹ کے بعد بتا دیں تاکہ میں ولیم کر کے اس کا پوچھ سکوں آپ سے ڈیٹیل میں اچھا ضرور آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں ناموں کے حوالے سے ایک بہت ویلڈ کوشچن ہے اور اس کو ضرور شامل کریں گے کیونکہ اس سے بہت ساری کنفیوژنس بھی انشاءاللہ شاء کلیئر ہوں گی اس جواب سے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن ڈراپ uh, ہو گئی ہے جی مفتی صاحب ایک سوال یہ کیا تھا زادیہ نام ہے تو ذات کہتے ہیں سامان کو توشے کو اب غالباً یہ اسی سے فیمیل بنایا گیا ہے جیسا کہ مذکر نام کو بہرحال نام ایسے تو نام کسی جو, بھی چیز سے بن جو معروف ہوتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات کے جواب بھی ممکن ہو ایک لفظ ہوتا ہے اس کو اگر آپ ویسے دیکھنا چاہیں تو عربی میں اس کا معنی کچھ اور وہی ورڈ کسی اور زبان میں بھی یوز ہو سکتا ہے اس لیے جو باقاعدہ نام کے لیے اسماں وضاح کیے گئے ہیں ان پہ نام رکھے جائے زکوات کے حوالے سے ایک سوال یہ کیا کہ ایسے شخص کو زکوات دینا کہ جن کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا हु یعنی ایسی عورت کو زکوات دینا بہرحال ان کے پاس مکان ہے وہ ان کی ضروریات سے تعلق رکھتا ہے کچھ اگر کوئی ان کی مزید ہیلپ بھی کرتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے جو ایک شریعت نے پیمانہ مقرر کیا ہے ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی مالیت اگر اتنی رقم کی وہ مالیت رکھتی ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی رہا یہ کہ ان کا مکان کا مالک ہونا یہ ان کی ضروریات سے ہے لہذا اس کی وجہ سے زکوات وہ لے سکتی ہے ٹھیک ہے آفس میں نماز پذا کرنے کے انہوں نے پوچھا تھا تو یہ شرح بالکل اجازت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی مقدم ہے پھر دوسرے لوگوں کی ڈیوٹی ہے جماعت میں تو شاید کچھ ترمیم اور گنجائش نکل جاتی کیونکہ فقائے احناف کے جماعت کے بارے میں چھ اقوال ہیں تو اس میں تو ہم کوئی رعایت نکال سکتے تھے لیکن نماز پزا کرنے کے بارے میں صرف ایک ہی قول ہے کہ یہ نماز فرض ہے اس کا جان بوجھ کے ترک گناہ کبیرہ ہے اور چھوڑنے کو حالات سمجھنا سری قفر ہے لہذا ان کو چاہیے کہ وہاں پہ نماز پانچ منٹ چاہے نکال لیں ضرور وہیں پر نماز ادا کریں ٹھیک ہے کالر شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے صاحب ہاں جی ہم فیاض بولے ہیں اور ہم آپ کو کال کر رہے ہیں امریکہ سے نیو یارک سٹی سے اچھا ماشاء اللہ تو وہاں پر لائیو دیکھا جا رہا ہے یہ جی ہاں بالکل لائف دیکھا جا رہا ہے اور بہت ہی پیارا شو آپ کا ہم کل سے کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے شو میں ابھی شو بن سے بیسٹ ہوتے ہیں آپ نیو یارک سے بات کر رہے ہیں نا ہاں جی بالکل نیو یارک سے بات کر رہے ہیں اچھا وہاں تو بہت زیادہ یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے جی ہاں بہت زیادہ بالکل بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اچھا جی فرمائیے فیاض صاحب اور خاص کر کے یہ آپ کا شو جو ہے زیادہ اس کی تعریف ہوتی ہے بہت شکریہ جی فرمائیے آپ اگر زحمت نہ ہو تو ہولڈ پر رہیے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اس کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ وقفے سے پہلے فیاض صاحب نیو یورک سے ہمارے ساتھ لائن پر تھے السلام علیکم فیاض صاحب بہت معذرت کے ساتھ ہیلو کوئی بات نہیں ہے آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی نو پرابلم کال مل گئی ہے یہ بہت ہے آپ سے بات ہوتے ہیں ہماری یہ بڑی خوشی کی بات ہے بہت شکریہ فرمائیے ہاں جی ایکچولی ہمارا سوال نہیں یہ تو کہتا ہے ٹاپک ہے ٹاپک کہہ سکیں اس کو اور کے ایک میسج بھی کہہ سکیں ٹھیک ہے جو کہ ہم نے یہاں فیل کیا ہے امریکہ میں کیا اور پاکستان میں کیا کیونکہ ہم یہ بدتمیزی دن میں تک جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا گناہ کر جاتے ہیں جو آپ کا کل نام کا ٹاپک تھا کہ سے ہم کال کرنا چاہتے ہیں ہم کل کی کوشش کر رہے تھے اچھا بات یہ کہتے ہیں ہم نام رکھتے ہیں کہ محمد ظفرا کے نام رکھتے ہیں یا کسی کا نام علی رکھتے ہیں عمر رکھتے ہیں حضرت مریم کے نام سے مریم رکھتے ہیں فاطمہ رکھتے ہیں کہ ان کے اتنے, اتنے عظیم نام رکھتے ہیں हु جب ہم کسی ایک سے یا لڑتے ہیں گالی دیتے ہیں کسی کو ہم بنا بلا بولتے ہیں تو ہم بقاعدہ علی میں ہم ذرا زیادہ یوز بھی جان چاہ رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں محمد تینو این جی جیسے امیرکا میں ہم یہاں بہت یوز کرتے ہیں ایپ پاس بلڈ یوز ہوتا ہے یہاں بہت کامنگ جیسے ہمارے یہاں اسکول میں فائیو پیپر ہو گئے دکے اچھا کہ اس نے وہ محمد علی کا نام تھا اس کا نام لے دی تھی تو یہ لوگ کا کیا ہے کہ ہم کے رکھتے ہیں لیکن جب ان جو ایک غلط بول جاتے ہیں گالی دی جاتی ہیں تو وہ اس کا کیا اس کے میسج ہے کہ جب لوگ بولیں تو یہ جانتے ہیں کہ وہ کو دے گیا کتنا کا کے کر رہے ہیں صاحب آپ نے بہت اچھی طرف اشارہ دلوایا ہے بہت اچھی بات کی ہے ان شاء اس پر ضرور بات کریں گے اقناط شامل کرتے ہیں آفظ ڈاکٹر نصار احمد مارفانی ہمارے ساتھ تشیف فرما ہے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں روا تیت سو میں مدینے کی گلی ہوا تیت سو برے میں مدینے Thank you. بارا چلی ہو با کو بارہ تلی ہوا تے تصونی and with تو بھی سن لے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں پاکستان سے بول رہی ہوں لاہور سے جی جی فرمائیے آپ میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ نماز میں ہم جو لوگ وحم کرتے ہیں وہ کس حد تک ہونا چاہیے ہاں عام طور پہ وہ کم از کم میں اپنے بتا رہی ہوں کہ اتنا وہم کرتی ہوں کہ زمین پہ نماز نہیں پڑتی کہ واش روم سے کوئی آئے گا پاؤں دے کے جائے گا یہاں پہ یہ چلا جائے گا میں بھی تھوڑا بہت کوئی اور دوسری بات فٹ بال بھی بچے کھیل رہے ہوں تو اگر وہ مجھے ہاتھ بھی لگا دیں گے تو میں کانشیس ہو جاؤں گی کہ بچہ بھی میرے کپڑے انہوں نے پتہ نہیں بہن یہ تو یہ نہیں یہ تو ہمیں وہم نماز میں کرنا چاہیے نہیں نہیں ایک حد سے اگر زیادہ ہو جائے تو وہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی وقت نماز بھی کہتے ہیں اچھا بھی میں واش روم میں نہ ہوں گی نہاؤں گی کپڑے چینج کروں گی پھر میں پہن پڑوں گی کس حد تک ہمیں ہونا چاہیے سب کہتے ہیں کہ آپ زیادہ ہو تو آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کس حد تک اسپرے کرنا چاہیے کرنا چاہیے لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ میں غلط کرتی ہوں ٹیبل پہ چڑھ کے نماز پڑھتی ہوں کسی وقت گر بھی رہتی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 میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں ایک شادی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ سید فیملی کی ہے اچھا اور میں جو ہے نا پول فیملی سے چلے رہتا ہوں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا سید فیملی میں شادی ہو سکتی ہے میری یا نہیں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب یہ بھائی نے سوال کیا تھا کہ آفس میں وضو کے لیے جگہ نہیں تو واش بیسن پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سنت کریمہ تو یہی ہے کہ بیٹھ کے وضو کیا جائے لیکن اگر کسی مقام پر اگر متحقق ہو جائے جیسے کہ آفس وغیرہ میں ہے تو کھڑے ہو کر وضو ہو سکتا ہے لیکن اس میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو وضو کے قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں اسے مائے مستعمل کہتے ہیں یہ ناپاک تو نہیں ہوتا لیکن اس کو کپڑوں وغیرہ پہ گرانا مکرو ہے ٹھیک کھڑے ہونے کے صورت میں جسے چہرہ دھو کر چکے تو کسی رومال سے اتنا اس کو ہلکا ہلکا صاف کر لیں کہ قطرات ٹپکنا موقف ہو جائے پھر ہاتھ اور پھر پیر وغیرہ دھو لیں تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں رہے گا یہ بھائی نے کہا کہ پراپرٹی ہے کچھ فیملی پراپرٹی ہے کچھ وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں شام دے دا پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور حافظ ڈاکٹر نثار احمد مارفانی صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی السلام علیکم وعلیکم السلام شام کو صدر اقبال والوں بات کر رہی پیپلز پارٹی کی اچھا جی جی فرمائیے جی جی پہلے میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت رمضان کی مبارک ہوں بہت شکریہ آپ کو بھی رمضان مبارک ہوں مبارک آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہوتی تو میں آپ کو مبارکباد ضرور دیتا ہوں فرمائیے جی جی یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں میرے گھٹنے ٹھیک نہیں ہیں تو میں پھر بھی بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں اس میں کوئی مسئلہ حج تو نہیں ہے اچھا کیونکہ نیچے کھڑی ہوتی ہوں تو نیچے جاتی ہوں تو گٹھیاں درد ہوتے ہیں اچھا اچھا تو اس لیے میں چیئر بھی بیٹھ کر نواز پڑھ لیتی ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کہا یہ پوچھنا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو جی علیکم وعلیکم السلام جی آپ کی وی سے بات کر رہے ہیں تسلیم سابری جی میں کیو ٹی ہی تسلیم سابری بات کر ہے جی وہ میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے ایک ہفتے کے بعد ہی یہ جولری مجھ سے لے لی تھی اور پھر ڈیڑھ سال کے بعد مجھے واپس کیا اور یہ کہا کہ جی میں نے بیچ دی ہے اور یہاں تک یہ ساپریشن ہو گئی کہ تو کیا مطلب مجھے پچھلے سال کی وہ زکات دینی پڑے گی یا نہیں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب دیکھا پراپرٹی اصول یہ ہے اس پہ زکوات کا کہ اگر وہ پراپرٹی آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو خالصن تو اس پہ زکوات ہوتی ہے ورنہ نہیں خالصتن کا مطلب یہ ہے جیسے میں نے ایک پلاٹ خریدا میں نے سوچا اگر اچھے دام مل گئے بیچ دوں گا ورنہ میں رائش رکھ لوں گا یہ خالص نہ رہی اور ایک ہے کہ بالکل صرف بیچنے کی نیت سے ہی خریدی ہے تو اس پہ زکات بنے گی تو ابھی خود دیکھ لیں گے جو ان کو وراثت میں مال ملا ہے ڈبل پراپرٹی رکھی ہوئے وہ کس نظریے کے تحت ہے کس خیال کے تحت ہے اگر بیچنے کی سے تھی تو اس پہ سال بہ سال بنے گی اگر نہیں ہے تو اس پہ زکوۃ نہیں ہوگی صحیح. عبد المستفی نام رکھنے کے بارے میں بہن نے کہا یا کہ اصل میں عبد کے لفظ کے غلط استعمال یا اس کے غلط مفہوم کو ذہن میں رکھنے کی بنا پہ اعتراض پیدا ہوا ہوگا صحیح. عبد کا مطلب ہمیشہ بندہ نہیں ہوتا صحیح. ہم اللہ تعالی کے عبد ہیں اس کی جماعی بھائی عباد اللہ ہم کہلاتے ہیں لیکن عبد کا لفظ غلام کے معنیٰ میں بھی مستمل ہے عربی الفاظ کے یہی خاصہ ہے کہ ایک ایک لفظ ہے وہ کثیر معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ مشترک ہوتا ہے صحیح لہٰذا جب عبد المصطفیٰ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مصطفیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سبحان اور حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو امبیرم السلام سے قطع نظر تمام کائنات کی مخلوق جو ہے وہ ہمارے نبی کی غلام ہے فشا. ہمارے نبی کی غلام اسے کہتے ہیں جو اطاعت گزار ہوتا ہے کسی آقا کا حکم مانتا ہے اور ہم فشا. پر ان کا حکم ضرور لاگو ہوتا ہے فشا. لہذا عبد المصطفیٰ نام رکھنا یہ بہت ہی باعث برکت ہے اور بڑے بڑے اکابرین نے اس کو اپنے لیے منتخب فرمایا ہے فشا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو چین نہ کریں اور یہ میں ایک اصول اث کر دیتا ہوں تمام بھائیوں بہنوں کے لیے کہ اچھے نام کے کبھی منفی اثرات مرتب ہوں گے ہی نہیں کیا بات بس یہ یاد رکھیے کیا بولتا نام بھاری ہو گیا بچہ بیمار بہت زیادہ ہو رہا ہے نام بہت اچھا ہے چینج کر دیں بالکل کوئی ضرورت نہیں ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ صرف آپ برے مفہوم رکھنے والے ناموں کو چینج کرتے تھے صحیح. اچھے مفہوم کے نام کو کبھی تبدیل نہیں کیا حالانکہ صحابہ بیمار بھی ہوئے ہیں تنگ دستیاں بھی آتی رہی ہیں لیکن کبھی بھی ہمارے نبی نے نام کو اس کا سبب فرار نہیں دیا موثر حقیقی اللہ تعالی ہے صحیح. یہ ایک بھائی نے بہت ہی پیارا کوشچن کیا امریکہ سے کہ ہم نام رکھتے محمد عمر علی اور پھر گانیاں بھی ایک دوسرے کو دے دیا کرتے اس نام کے ساتھ جا. مسئلہ یہ ہے کہ گالی دینے والے کا قصور ہے نام رکھنے کا نہیں हुँ. ہم نبی کریم صلی اللہ وغیرہ کسی حکم پر عمل کرتے ہیں हुँ. اور اس عمل پیرا ہونے کے بعد جو صورت نتیجہ مرتب ہوتا ہے کوئی اس کو غلط یوز کرتا ہے یا اس کے متعلق کوئی بے دبی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم نبی کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیں نبی نے فرمایا اچھوں کے نام پہ نام رکھو ایک روایت نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھو ہم نے حکم مانا हم. اب کوئی اس کے ساتھ بے ادبی کا ارتقاب کر رہا ہے وہ اس کا قصور ہے نام رکھنے والے کا نہیں ہے تو اس خوف کی وجہ سے نام تبدیل نہ کیا جائے اگر کسی مقام پہ کوئی غیر مسلم ہے اور ناموں سے مذہبی اعتبار سے چڑنے کی وجہ سے جان بوجھ کر بے کا ارتکاب کرتا ہے हुँ. تو وہاں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ چاہے کاغذات میں ڈاکومنٹس میں اس کو تبدیل نہ کریں हुँ. وہاں آپ ایک اور ایسا نام تجویز کر لیں جو اسلام سے ریلیٹڈ تو ہو لیکن, हुँ. لیکن हुँ. وہ کسی بزرگ کا نام نہ ہو جیسے جاوید ٹھیک اس قسم کے, کے نام کو معروف کر دیں اب اگر وہ گالیاں دے گا تو پھر اس, اس نام کی طرف ہوگا اور آپ, آپ بس ہاٹ بھی نہیں ہوں گے اور اس طریقے سے معاملہ حل ہو جائے گا है. نماز میں بہن نے کہا وہاں کے لیے جاوید نام رکھ سے نہیں ماد اللہ ماد اللہ ایسا نہیں ہے میں تو ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نام اللہ نہ کرے جاوید ماشاء بہت اچھے اچھے لوگوں کے نام ہے है. تو ایک مثال دی تھی نماز میں وہم کس حد تک بہننے کا تو دیکھیں ان کو جو وہم آ رہا ہے وہ پاکی اور ناپاکی کا ہے है. اس وہم کو یہ بہت زیادہ وہم پرستی مبتلا ہو گئی ہیں اور یہ اس چیز کا شریعت نے ان کو اتنا مقلف نہیں بنایا ہے اس میں آسان سے اصول یہ بہن یاد رکھیں اور اس اصول کو فالو کرتے ہوئے ان کو یہ بات ضرور پہلے غور طلب ہے اور اس پہ توجہ کرنی ہوگی کہ آپ کی عقل اور احتیاط ایک مقام پر اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اکابین کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق احتیاط اپنے مقام پر تو اپنی احتیاط تو کبھی بھی ان کی احتیاط سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کیجیے ورنہ گویا کہ آپ نے اپنی عقل کو ان پر فوق کرنے کی کوشش کی صحیح صحیح اب صحیح صحیح ان کا بتایا ہوا اصول یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی آنکھ سے نجاست کو نہیں دیکھ لیتے hmm. یا اس کا رنگ یا بو ظاہر نہیں ہو جاتی چیز پاک رہے گی بچے آئے فٹ بال کھیل کے باہر سے ہاتھ لگایا اگر نجاست اوپر نہیں ہے کوئی بدبو بھی نہیں آ رہی کوئی رنگ بھی نجاست کا نظر نہیں آ رہا یہ ہاتھ پاک کہلائے گا اب آپ کو وہم کرنے کی حاجت نہیں ہے اس طرح زمین کا حکم بھی یہ ہے کہ اگر زمین پہ کوئی نجاست کا رنگ نہیں ہے بو وغیرہ نہیں ہے تو زمین پاک متفور ہوگی ٹھیک وہم دور ہو جائیں گے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم یہ بھی یقیناً ڈراپ ہو گئی ہے جی میں نے سوچا کہ سید لڑکی کا نکاح کیا غیر سید سے ہو سکتا ہے اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ سید بچی کا نکاح خود اس کا ولی باپ وغیرہ یہ غیر سید سے کر رہے ہیں اس میں تو شرم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بالکل نافذ ہو جائے گا جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں یقہ بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دیں حضرت حضرت عثمان کی, نکاح حضرت عثمان کی نکاح حضرت عثمان دی دیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غیر سید ہیں نکاح بالکل ہے سرکار کے صاحبزادیوں کا نکاح ہوا دوسری صورت یہ ہے کہ سید لڑکی خود اپنی مرضی سے کہیں نکاح کرتی ہے غیر سید سے تو یاد رکھیں کہ غیر سید سید کا کفو نہیں ہوتا اچھا ہاں ہم پلہ ہم نظیر نہیں ہوتا اس وقت شرع اصول احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اب یہ نکاح موقوف ہوگا اس بچی کے والدین کی اجازت پر جو بچی کا سرپرست ہے اس کی اجازت پر اگر وہ کہتا ہے میں اس نکاح کو جائز قرار دیتا ہوں تو یہ نافذ ہو جائے گا اگر وہ ختم کرنا چاہے تو اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے آخری سوال ایک پوچھا تھا بہن نے کہ کرسی پر میں نماز پڑھتی ہوں کیونکہ گھٹنوں میں درد ہے تو بالکل صحیح ہے اس میں اصول یہ لیکن دیکھ لیں کہ اگر یہ کھڑے ہو کر کم از کم تقبیر لگا سکتی ہیں تو کھڑے ہو کر تقبیر لگا لیں اور پھر کرسی پر بیٹھ کر بکیہ نماز بیٹھ کر ادا کر لیں یعنی جتنا انسان قیام پر قادر اور بہتر ہے کہ وہ کر لے ورنہ پھر آپ بیٹھ کے نماز ادا کریں انشاءاللہ کرسی پر بھی ادا ہو جائے گی صحیح ناظرین آج ہم بات کر رہے تھے معاشرتی برائیوں کے حوالے سے اور جس قدر ہو سکی ہم کر رہے ہیں جتنا وقت ہے یقیناً اس پر بات ہو سکتی ہے آپ کی کالس کو فوقیت دی جاتی ہے ہم اس کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے السلام ابرار دلی ہندوستان سے بول رہے ہیں جی ابرار کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں السلام علیکم آپ سب کو وعلیکم السلام آپ سب کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ابرار صاحب فرمائیے گا मैं میں دلّی سے بول رہا ہوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے لوگ پچھم سے پیر کر کے سوتے ہیں تو یہ گنا ہے کیا ہے پشچم سے پیر کر کے سونا چاہیے نہیں سونا چاہیے اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا کبلا کی طرف پیر کرے اگر ٹھیک ہے ایک بہن نے کوششن پہلے کیا تھا کہ ان کے شوہر نے شادی کے ایک ہفتے بعد ان کا زیور لے لیا تھا اور ان کے کہنے کے مطابق میں نے بیچ دیا لیکن خود یہ کہہ رہی ہیں بعد میں شوہر نے زیور واپس کر دیا اس سے ان میں بیچا نہیں تھا اپنے پاس رکھا ہوا تھا हुँ. تو چونکہ اصل مالک یہ خاتون ہی ہیں हुँ. لہذا جتنے عرصے تک یہ زیور شوہر کے قبضے میں رہا سال ب سال اس کی زکوت بنتی رہی اگرچہ دائگی واجب نہیں تھی اب یہ حساب کر کے پورے سالوں کی زکات نکال دیں قبلی کی طرف پیر کرنا چاہے بالغ کا نابالغ کا تو احتیاطی کرنی چاہیے بالغوں کی اس طرف رک کر کے نہ لٹائیں بالغ اگر قبلے کی طرف پیر کر کے سوئے گا تو یہ گناہ ہم نہیں کہیں گے کیونکہ گناہ کا دارو مدار کسی چیز کو گناہ قرار دینے کا دارو مدار شرح اصول ہے یہ شریعت کی موانعات ہم اس اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے ہم اس کو بے ادبی ضرور قرار دیں گے اور یہ اصول ہوتا ہے کہ ہر بے ادبی گناہ نہیں ہوتی اس لیے بہتر یہ ہے کہ قبلے سے پیر اس دوسری طرف کر کے ہی سویا جائے ورنہ فقہ نے تک فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہے اور وہ قبلو نہیں ہو سکتا ایسا مسئلہ ہے اور تو اس کو اس طرح لٹا دیں کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہو جائیں ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور یہ وقفہ اسے میں نے سحری کے وقفے کا نام دیا ہے آپ بھی تھوڑے سے کام کرائیے بہت بھوک لگ رہی ہے ہم بھی سحری کر لیں وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم آ رہے ہیں خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمر صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب آف السلام السلام آپ تسلیم بھائی بات کر رہے ہیں جی بالکل تسلیم بھائی بات کر رہا ہوں کہیے کہاں سے بات کر رہی ہیں میں چھگا مانگا سے نام بات کر رہی اچھا کیا کہنا چاہتی ہیں جی ایک ناتھ کی فرمائش کرنی تھی نثار بھائی جی جی کون سی نات سننا چاہتے ہیں بات کروا سکتے ہیں بالکل بات کیجئے السلام علیکم ہیلو السّلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ سے ایک ناتھ کی فرمائش تھی فرمائیے حضور کعبہ حاضر ہے پلیز یہ ضرور سنا دیں کوشش انشاءاللہ کوشش کریں گے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر نازی ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم وعلیکم السّلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کوٹ بٹ سے بات کر رہی ہوں جی جی فرمائیے اور میں نے مستانی کرام کو بھی اسلام اور نثار بھائی کو بھی وعلیکم السلام تقسیم بھائی میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر کیسلا تو تصدیق کی اگر عورت امامت کر سکتی ہے اگر کر سکتی ہے تو پلیز اس کا طریقہ بتا دیں اور پلیز میری نثار بھائی سے بات کروا دیں جی بات کیجیے ہیلو السلام علیکم نثار بھائی وعلیکم السلام کیسے نثار بھائی آپ نثار بھائی آپ اتنے اچھے بعد آئے ہیں اور آپ کی البم جو ہے نا اس میں تھوڑی سی کٹنگ ہے اگر صحیح ہو ہوگی تو بالکل آپ بتا دیں کہ آپ کی البم ٹھیک ہے اور میں نے آپ سے فرمائش کرنی تھی نعت کی کہ آپ نے سلمان کی جو ناد پڑھی ہے مدینے جا کے مدینے کی دیکھی جگہ صاحب کوئی کلام سنا شاء انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب تباہم پرستی پر ہم بات کر رہے تھے بہت زیادہ یہ بھی کہا جاتا ہے منگل کو سفر نہ کریں فلانا مہینہ بڑا وہ ملوث ہوتا ہے خالی جی ہاں یہ ایک تصور ہے ہمارے ہاں پہ بعض لوگ تو خود سے یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے جمعرات کا دن مانوس ہے منا کہتا ہے یہ بالکل دن سارے اللہ تبارک وطالیہ نے پیدا کی ہفتے کے ساتوں دن اس میں کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض ایام بعض بزرگوں کی یا انبیاء کی نسبت سے بابرکت ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے کسی خاص کے لیے نہیں جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے یہ باعث برکت ہے رمضان کا مہینہ ہے باعث برکت ہے مگر اس کے برخلاف کوئی اور مہینہ یا دن بائیس نحوس نہیں ہو سکتا یہ غلط تصور ہے صحیح اور مفتی صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میرے لیے یہ رنگ بڑا منوس ہے یہ یہ ان سب چیزوں کے یہ اسی میں آئے گا مطلب یہ کہ فقیکی حقیقی مؤثر حقیقی اللہ تعالی کی ذات پاک ہے بہت سارے امور ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی ہمارے لیے مقدر فرما دیے ہیں اور اس فیصلہ خدا میں رنگ یا انگوٹھیوں کے پتھر وغیرہ یہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں یہ عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا چاہیے صحیح نازین بات یہ ہے توہم پرستی جس طرح سے بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے اور uh, یہ بہت ساری معاشرتی برائیاں جو ہم آج پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا اور بہت اہم حصہ ہے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے کہاں سے کی آواز بند کر دیجیے گا میں ریحان السلم <سؤال> بات کر رہا ہوں سے جی بھائی فرمائیے ہیلو السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام جی فرمائیے جی میں ریحان اسلم بات کر رہا ہوں اسلام واغ سے جی ریحان صاحب فرمائیے پہلے تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک ہو آپ کو بھی رمضان مبارک ہو جی میرا مفتی کرام صاحب سے ایک سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت جب بندے کا دھیان کسی اور چیزوں کی طرف الٹ جائے الٹ آ جا جائے یعنی کہ اور میں آئے हुँ تو हुँ اس میں نماز جائز ہو جاتی کہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب ایک سلاد الطبی کی امامت کے بارے میں ارز, اے, کہا دیکھیں فقہ نے یہ ضرور لکھا ہے کہ عورت کی امامت مقروع تحریمی ہے لیکن یہ کتاب الآسار میں ماں محمد رحمت اللہ نے خود یہ حدیث نقل کی ہے کہ سیدہ عیشد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کی امامت فرمایا کرتی اور ہدایہ کی شرح فت القبیر میں امام ابن حمام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو لکھا ہے کہ اس کے جواب میں جو فقائے احناف نے بعض نے یہ لکھا کہ یہ شروع اسلام کی بات تھی یہ نہیں ہے اس لیے کہ تیرہ سال تو مکی زندگی ہے تیرہویں سال میں جب وہ ہجرت ہوئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی عمر 6 سال کی تھی صحیح تو یقینی سی بات ہے کہ تیرہ سال وہ لیں اور بالغ ہونے کے بعد امامت کی ہوگی تو تین سال آگے کے مزاج مزید ملا لیں हم. تو تیرہ اور تین سولہ سال, سال، سولہ سال میں کون سا شروع اسلام ہو گیا صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اگر عورتوں کو منع کریں گے کہ آپ اس کی جماعت کی عادت نہ ڈالیں کیونکہ گھر سے نکلیں گی بہتر عہد رہتا پڑے اگر کسی مقام پہ جمع ہو جائے اور امامت کریں تو بالکل امامت ان کی جائز ہونی چاہیے اور نماز ادا ہو جائے گی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 آپ سبوں کو بہت بہت رمضان مبارک آپ کو بھی رمضان مبارک اور مفتی اکمل صاحب کو اور سب مفتی صاحب کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی فرمائیے یہ ہل کا کا ہے کہ بہت دنوں بعد آج کل لگا ہمیں خوش آمدید یہ ہمارا سوال یہ تھا کہ مسجدوں میں آج جس موضوع بات ہو رہی ہے مسجدوں میں یہ افطار کے سامان آ, تقسیم کیا جاتا ہے گھروں سے سامان آتا ہے تو اس کے اندر مسجدوں میں ہی مسجد کے اندر ہی وہاں پر کچھ مسئلہ ایسا ہے کہ کچھ سامان ہے اچھی چیزیں آتی ہے کچھ نارمل سامان ہوتی ہے پھل ہوتی ہے اور بھی اچھی چیزوں کو اس میں سے الگ کر دیا جاتا ہے اور اس میں اس کے بعد مسافروں کو ایسے ہی جو کھانے لائق اس میں کچھ دو چار الحمدللہ للہ سب کھانے کی چیز ہوتی ہے صحیح میں سمجھ گیا آپ کی بات آپ کی بات بالکل سمجھ گیا بالکل شامل کرتے ہیں بہت اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ دلایا نات شامل کرتے ہیں حافظ ڈاکٹر نثار احمد مارفانی ہمارے ساتھ ہیں مجھے بھی بلا میرے مولا کرم کی جلدی دیکھا میرے مجھے پھر نے بولا میرے مانا کرم کی جلدی دکھا میرے مانا جلدی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا مجھے بھی مدید رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے تجھے واسطا تیرے پیارے نبی کا میری بگڑی اب تو بنا میرے مالا مجھے سب سوال ہے آپ کے پاس ایک سوال بہن نے یہ کیا تھا کہ ترابی کی دعا یاد نہیں ہے تو کیا ترابی ہو جائے گی بالکل ترابی ہو جائے گی دعا لازم نہیں ہے کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ایک سوال یہ کیا بھائی نے کہ نماز میں خیالات آ جاتے ہیں مختلف قسم کے تو کیا نماز جائز ہے نماز جائز سے مراد نماز ہو جائے گی بالکل ہو جائے گی نہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنا مقلف کیا ہے جتنا ہمارے اختیار میں ہے لاقلف اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا تو ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ خیالات آ جائے تو اس کے بعد ان مساوس کو دور کیا جائے توجہ نماز میں لائی جائے یہ ہمارے اختیار میں ہے یہ کرنا چاہیے بھائی نے ابھی جو سوال کیا اس طرح کلامی کی معافی ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ مفتی صاحب سوال آیا تھا وقفے سے پہلے اچھی اچھی چیزیں بھیجی جاتی ہیں پہنچائی جاتی ہیں پہنچتی نہیں پہنچے ہوں کو پہنچ جاتی ہیں جی ہاں آن انڈیا سے آیا تھا کلکتہ سے اس میں اصل میں خیانت کا عنصر ایک تو پایا جاتا ہے جی آن پرانے حکیم میں واضح طور پر یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا یا اکیوہ الزینہ ان انتعد العماناتی اللہ لہٰا ایمان والوں امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ تو یہ حکم ہر ایک کو ہے مسجد کے امام کو مسجد کے محسن کو مسجد کے خادمین کو جو نگران ہیں کمیٹی کے لوگ ہیں مساجد سے متعلق ہوں یا کسی مقام پر بھی کوئی امین ہے تو اس کو چاہیے کہ امانتوں کو پہنچائے نبی کریم علیہ السلام نے جس طریقے سے جن حالات میں جنگ و امن کی کیفیت میں امانتیں پہنچائے اس کی مثالیں اور کہیں نہیں ملتی اچھا حالات تو یہ مفتی صاحب کہتے ہیں پہنچی ہی یہی قبولی یہی ہوئی ہے کیا کہیں گے یہ غلط بات ہے نا یہ تو ویسے اصل میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو عموماً تربیت یافتہ نہیں ہوتے اور میں گزارش یہ کروں گا کہ اس قسم کے حضرات کو دین کے لیے دلیل تصور نہ کیا جائے یہ ان کا اپنے ایک ذاتی فیل ہے اور یہ غیر مناسب فیل ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ پورا کا پورا وہاں رکھنا چاہیے وہ جیسے فرمایا کہ امانت ہے ان لوگوں کے ان تک پہنچنا چاہیے لیکن اس سے خاص طور پر ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ پورا طبقہ بدنام ہوتا ہے جی ہاں میں نے وہ یار کیا نا کہ دین کے دن کو نہ بنایا جائے تو اس قسم کے حضرات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا مطلب زبان کے ذائقے کے لیے اپنے آپ کو خیالت پر پیش کرنا صوبے ہوتا ہے پھر لوگوں کا خون یوں جلتا ہے کہ غریبوں کے لیے دیا جاتا ہے صحیح تو اس میں سے جو کچھ چیزیں الگ کر لی جاتی ہیں مخصوص چیزیں دینے والوں کو بھی تھوڑی سی احتیاط کر لینی چاہیے وہاں تک اگر پہنچا دیں تو زیادہ بہتر ہے اصل وہ تو اعتماد کر کے بھیجتے نا اب یہ ایسا ادھر میں اعتماد کی فضا قائم ہو تو پھر یہ بھی ایک قابل اعتراض بات جی آپ کو مسجد کے امام صاحب پہ اعتماد نہیں ہے موجودہ صاحب پہ اعتماد نہیں ہے یہ بھی مسائلوں بس اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے مفتی صاحب مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریح فرما تھے حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ ڈاکٹر نثار احمد مارفانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے میں ان تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی آج کی سنہری بات پروگرام کے اختتام کے موقع پر فرمایا گیا کہ پانی کھانے کے بعد نہیں پینا چاہیے بلکہ جو, جو فرمایا گیا اس کا مفہوم کہ پانی پہلے پینا چاہیے بعد میں نہیں پینا چاہیے یہ فرما دیا گیا اور یہ بات آج سے چودہ سو سال پہلے فرما دی گئی لیکن آج سائنس اس کی توثیق کر رہی ہے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کھانے کے بعد پانی پیا جاتا ہے تو وہ پانی میدے کو بہت زیادہ نڈھال کر دیتا ہے اور بہت سے اجلاد اس میں جمع ہو جاتے ہیں اور بہت ڈھیلے ہو جاتے ہیں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے لفظ استعمال کرتی ہے کہ وہ مادہ جو آپ کھاتے ہیں وہ اضاد جو آپ کھاتے ہیں وہ بہت ڈھیلے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نظام ہاضمہ متاثر ہو جاتا ہے اور بالخصوص تیزابیت کی جن کو شکایت رہتی ہے جن کو ایسیڈیٹی کی شکایت رہتی ہے خاص طور پر وہ لوگ بہت زیادہ احتیاط کریں میڈیکل سائنس یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ وہ پانی بعد میں کھانے کے نہبا ہے, ہے بات یہ ہے کہ ہم <خدم> بات کر رہے ہیں اور آپ کا سلاط نے یہ بات ہمیں چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی آج سائنس اس کو تسلیم کر رہی ہے اس کی توثیق کر رہی ہے پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دو تین دن سے میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں حاجی سیٹھ جو انڈیا میں حیدرآباد دکن میں ہیں اور ان میزبانی کی تھی انہوں نے ہم پچھلے سال بھی جب گئے تھے اور کیو ٹی وی کے وہاں پر نمائندے بھی ہیں بہت شدید بیمار ہیں ان کی حالت بہت تشویشناک ہے آپ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت انہیں صحت کام لواج لاتا فرمائے شہزاد درویز صاحب ہمارے دوست ممبئی میں ان کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اللہ رب العزت انہیں بھی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل دو بجے رات انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ نئی باتوں نئی گفتگو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم سابری کو اجازت دیجئے تسلیمات